یا رسول اللہ علی یا حبیب اللہ علی یا نبی اللہ علی خا یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے لوگوں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 بندوں سے محبت فرماتا ہے اور بہت محبت فرماتا ہے اور دائمی محبت فرماتا ہے انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے انہیں نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جب بندے سے خطا ہو تو اللہ تبارہ کا وطان اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ تو جیسا کہ حید العلوم میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے بیس سال ٹوینٹی ایئرس اللہ پاک کی عبادت کی پھر بیس سال اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتا رہا ایک دن اس نے شیشہ دیکھا مرر دیکھا تو داڑی میں سفیدی آ چکی تھی اس نے اللہ کی بارگاہ مرض کی یا اللہ میں نے بیس سال تیری فرما برداری کی بیس سال تیری نافرمانی کی اب اگر میں توبہ کروں تو کیا تو قبول فرمائے گا تو اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا تم نے ہم سے دوست سی کی ہم نے تمہیں دوست بنایا تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تمہیں مہلت دے دی اور اگر تم لوٹ آؤ تو ہم تمہیں قبول کرتے ہیں سہیانند اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے جب وہ نافرمانی پر شرم ساری اور رجوع کی ترکیب کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے طباب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا سبحان اللہ بندہ کیسا ہی گناگر کیسا ہی نہ فرمانو اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے 99 قتل کیے تھے 99 مرڈر کیے تھے ایک عیسائی عابد راہب تارقنیا اس کے پاس پہنچا کہا میرے جیسے مجرم کی توبہ قبول ہونے کی گنجائش ہے راہب مایوس کر دیا اب اس شخص نے جس نے ننانوے نائنٹی قتل کیے تھے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اب پھر شرمندگی ہوئی پھر ندامت ہوئی لوگوں سے توبہ کا طریقہ پوچھتا پھرتا ہے آخر کسی نے کہا کہ فلاں ٹاؤن میں فلاں قصبے میں آپ چلے جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا چنانچہ یہ 99 افراد کا قاتل اس اللہ کے ولی کی طرف چل دیا مگر راستے میں بیمار ہو گیا جب قریب المرگ ہوا مرنے کے قریب ہوا تو اس سو افراد کے قاتل نے اپنا سینا اس قصبے کی طرف کر دیا جس میں اللہ کا ولی رہتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا اب اس کو لینے کے لیے رشمت کے فرشتے بھی آتے ہیں عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں اور دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے اللہ پاک نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا جدھر سے وہ قاتل جس نے سو افراد کو قتل کیا تھا چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا پھر اللہ نے فرشتوں کو فرمائے کہ پیمائش کرو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا تو اللہ پاک نے سو افراد کے قاتل کی بخشش فرما دیشانندہ روحمت دریا الہی کم بن جائے اللہ توبارہ کا وطلا طباب ہے بڑے بڑے گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے انہیں بخشنے والا ہے بار بار توبہ کی توفیق دینے والا ہے بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ پاک گنہ گاروں کو پکار پکار کر بلانے والا ہے سورج امر ایک نمبر تریپن پارہ چوبیس ارشاد ہوتا ہے لکن تر روشم تل فرون جمیا ایمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اللہ تبارا جب بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو فرماتا ہے سم تھا بل لی پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں تو بندہ توبہ کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے گناہوں سے رجوع کرنا پلٹ آنا اور رب کی صفت ہے توبہ تو اس کے معنی ہیں ارادائے عذاب سے رجوع فرما لینا یہ بات مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مر آج مشکات میں لکھی ہے سبحان اللہ تو بندہ گناہوں سے رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ اللہ اللہ ع اللہ ع اللہ بدہ مولا میری مجھ کو کر دین کو رخت آئالی ہے چاک فری رفو۔ تیری رحمت کی امید ہے شاد قرآن لات ن تو اللہ علاح اللہ او بندہ جو گناہوں میں منہمک ہے غفلت میں گھرا ہوا ہے اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہا ہے گناہوں کا سلسلہ ہے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے اور توبہ کرنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ اکبر ایک شکایت سنیے عیسا بن عیسا وزیر اپنے درباریوں کے جھمگٹے میں جا رہا تھا لوگوں کو راستے سے ہٹایا جا رہا تھا جیسا کہ وزیروں کی عادت ہوتی لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے اس وقت ایک بوڑھی عورت راستے میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کتنی کہ مرتبہ کہو گے یہ کون ہے سنو یہ ایک بندہ ہے وزیر کے لیے کہا اس بڑھی عورت نے یہ ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالی کی عنایت کی آنکھ نے دور کر دیا ہے اور وہ اس حال میں مبتلا کر دیا ہے اس وزیر عیسا بن عیسا نے یہ بات سن لی اور اپنے محل کی طرف واپس آ گیا وزارت چھوڑ دی توبہ کی اور مکہ پاک میں آ کر خانہ کعبہ کا مجاور بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے ان ہُو توا بر رہیں بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان سورہ بقرہ میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی کہ اس صفت کا بیان ہو رہا ہے سورہ توبہ میں بیان ہو رہا ہے تو اللہ نے سچی توبہ نصیب فرمائے بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے حضرت ابو زید رحمتہ اللہ علیہ بڑی ساری بات ارشاد فرماتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سنیں چار چیزوں میں میں نے اللہ پاک کے مقابلے میں اپنے آپ کو غلط پایا رونگ پایا میں نے اپنے آپ کو میں خیال کرتا تھا کہ ان چار باتوں کی ابتدا میری طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ پاک لطف فرماتا ہے ابتدا میری طرف سے ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ لطف فرماتا ہے مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا وہ چار باتیں کون سی تھیں نمبر ایک میں گمان کرتا تھا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں نہیں بلکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبھی اس نے خود ہی فرمایا یو شب ہوں یا پارا چھ سورہ معدہ کی آج نمبر چون کا حصہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا بندے کی اللہ سے جو محبت ہوتی ہے اس میں پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے حضرت ابو زید رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا خیال تھا پہلے میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہوں مگر وہ مجھ سے پہلے راضی ہوتا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا رضی اللہ ہُھم واروں اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہے یعنی میں اللہ سے راضی ہوں اس سے پہلے اللہ پاک مجھ سے راضی ہوتا ہے جبھی میرے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ نصیب ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے ابو زید رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا خیال تھا میں اللہ کو یاد کرتا ہوں حالانکہ وہ مجھے یاد فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے تو پھر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا میرا خیال تھا میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک مہربانی فرماتا ہے حالانکہ وہ تو میری توبہ کرنے سے پہلے مجھ پر مہربان ہوتا اور توبہ قبول فرماتا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا گیارہ <الرحیم> سورہ توبہ کی ایگ نمبر ایک سو اٹھارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے تو اللہ کی رحمت سے توبہ پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے بعض اسلائیم بھائی گناہ کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں تو گناہ کرنے والے سے نہیں اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے اور جو توبہ کر لے اس تو محبت کرنی چاہیے جی ہاں میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ پاک کا محبوب ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گنا کیا ہی نہیں تو جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو یوں اس کا گناہ جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچاتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں اور بالخصوص جو, جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے اور فرمایا گیا حدیث پاک میں ان اللہ تعالی شب شب جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ شعبان المعظم کا چاند مبارک الحمد للہ کا مہینہ آ گیا. اللہ میں اس مہینے کا ادب احترام اور اس میں عبادات اطاعت اور کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم